ہی میں سے انہی میں سے ہو مغیرت کا پردہ کہیں خائل نہ ہو جائے ان میں سے اپنا ہو ان کا اپنا کیتن کن جسے کہتے ان کا اپنا بھائی بند ہو انہیں میں سے ہو ربنا وبا سہیم رسولم من ہوں باہر سے نہ آیا ہوا ہو انہی میں سے ہو وہ کیا کرے یتلو علیہم آیات کا وی والم الکتاب اول حکمت ویوزکیم انقان تلازیز الحکیم وہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تسکیہ کرے یہاں تسکیا ٹاپ پر آیا لیکن یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے اس پر میرے اندازے میں میرے علم کی حد تک مجھے کہنا چاہیے کہ کسی نے اس نقطے پر غور نہیں کیا کم سے کم یہ بحث نہیں کی بحث نہیں کی تو اسی لیے نہیں کی کہ وہ ادھر ان کا ذہن نہیں گیا کہ کیا سبب ہے کہ یہ جو ترتیب ہے اس کو تینوں مرتبہ جب اللہ کی طرف سے بات آئی ہے تو یہ ترتیب نہیں آئی اگر تو ایسا ہوتا کہ کہیں یہ ترتیب بھی آ جاتی کہیں دوسری بھی آ جاتی تو تو ہم سمجھ سکتے تھے کوئی فرق نہیں ہے گویا کہ مضمون واحد جسے ہم کہتے ہیں ایک ہی بات ہے چاہے یوں کہہ لیا جائے چاہے یوں کہہ لیا جائے لیکن یہ کہ بقیہ تینوں مقامات پر ترتیب وہ ہے چنانچہ اٹھارہویں ہی رکو میں تو بات آ گئی ہے سورہ بکرا ہی کے تین رقو well, کے بعد کمار سنافی کم رسول ام دیکھو بھیج دیا ہے ہم نے وہ جو جس کی دعا کی تھی ابراہیم اور اسماعیل نے تمہارے جد امجد نے ہم نے ان کی دعا کا کو شرف قبول ادا فرمایا اور دیکھو اس دعا کا ظہور ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے کمارسکم رسول <سؤال> یتل علیہ کم آیات نا وائیزکی کم اب یہ زمائر اسی اعتبار سے جو ہے بدل رہے ہیں ویوہلم و کم الکتاب اور حکمت جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وی المکم لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سب باتیں سکھا رہا ہے جو تم جانتے ہی نہیں تھے پھر اگلی صورت ہے مسنا ہے جوڑا ہے یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران تو جوڑے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ آیت وہاں بھی آ گئی لقد من اللہ علمینا اس بار سفیم رسول یتلو علیہم آیات ہی وزکی ہند وی المحم الکاب یہاں زماعت بالکل وہی ہے جو سورہ جمعہ کی شاید نہیں با سکل <سؤال> المین رسول المن حمیتلیہ ویوزکی ویو المحم القابل حکما اس کا سبب کیا ہے میرے نزدیک یہ جو حکمت کا دور ہے یہ آیا ہے جبکہ انسان کے عقل اور فہم کی میچورٹی ہوئی ہے اور یہ میں نے تو اپنے اس کتاب میں بھی بحث کی ہے اس پر نبی یہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کیا وجہ ہے قرآن پہلے ہی دن کیوں نہ نازل ہو گیا حضرت آدمی کو کیوں نہ دے دیا گیا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے قرآن کیوں نہ آ گیا حضرت موسا کے ذریعے سے کیوں نہ آ گیا یہ تدریج ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ ذہن انسانی کا ارتقاء ہوا ہے ایک دور وہ تھا کہ ابھی ذہن جو ہے گویا کہ حد تفولیت ہی میں ہے جیسے کہ پرائمری کا بچہ ہے چاہے پی ایچ ڈی کا استاد رکھ دیجئے اس کو وہ کئی پی ایچ ڈی اس نے کی ہوئی ہے، پڑھائے گا تو وہی وہ کچھ کہ جس کا تحمل کر سکتا وہ پرائمری کا بچہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس میں تو وہی کچھ ادھیل سکے گا وہ علم اور فہم کہ جس کی صلاحیت اور استداد اس پرائم دی کے بچے میں ہے جیسے جیسے آگے جائیں گے اس کے اپنے ذہن اور فکر اور شعور کے اندر ترقی ہوگی اب وہ اس قابل ہوگا کہ اسے پھر وہ تعلیم دی جائے کہ جو کسی ایم اے کو اور کسی پی ایچ ڈی کے تعلیم کو دی جاتی وہ اصول بتائے جائیں وہ حکمت کی تعلیم دی جائے یہی ہے وہ بات جو حضرت مسیح نے کہی ہے حضرت مسیح نے اپنے آخری جو لمحات تھے ان میں جو بات کہی اپنے ہمارئین سے کہ دیکھو مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے میرے بعد وہ فارکلیت جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے یعنی یہ کہ ابھی تمہارا جو ذہنی ارتقا کا معاملہ ہے وہ اس سطح تک نہیں پہنچا ہے کہ تم ان تمام باتوں کا جو ہے پورے طور سے ادراک اور شعور حاصل کر سکو اور اس کو میں نے بیان بھی کیا ہے کہ در حقیقت یہ بہت سے فلسفہ جو ہے جو تاریخ فلسفہ اس سے واقف ہے اور خاص طور پہ مجھ سے پہلی مرتبہ یہ بات پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے کہی تھی کہ بارہ سو برس تھے تاریخ انسانی کے جو موسٹ پروفاؤنڈ ہیں اس اعتبار سے کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا بحثیت انسان اس کے اندر اس کی سوچ مکمل ہو چکی ہے سکس ہنڈریڈ بی سے شروع ہو کر حضرت مسیح سے چھ سال پہلے سے شروع ہو کر اور سکس ہنڈریڈ ای ڈی تک یعنی چھ سو e عیسوی تک یہ بارہ سو برس ہیں اس میں انسان جو سوچ سکتا تھا فکر انسانی سے آگے نہیں جا سکتا علم انسانی آگے جا رہا ہے یہ سارا سائنس کی یہ معلومات اور علم اور یہ تمام مادری علوم اور یہ فزیکل سائنس یہ آگے جا رہی ہے فکر انسانی اس سے آگے نہیں جا سکتا وہ تو در حقیقت وہ اس سطح پر پہنچ کر اور وہ سطح تھی جب کہ پھر قرآن نازک ہونا شروع ہوا جب پہلی مرتبہ چشتی صاحب نے یہ بات میرے سامنے کہی تھی کہ میں جب ابھی متب کرتا تھا کرشن نگر لاہور میں شام کے وقت آج آیا کرتے تھے مغرب کے بعد میرے ہاں ان کی نشست رہتی تھی یہ بات کہی تو میں ایک دم چونک گیا میں نے کہا اس کا تعلق تو پھر ختم نبوت کے ساتھ ہے جب فکر انسانی اپنی اس میچورٹی کو پہنچ گئی تب جب اب اکرا بس میں رب خلق اب وہ آخری تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے جس کا کہ تحمل اب انسان کر سکتا ہے تو چشتی صاحب بھی حیران ہوئے کہ یہ بات میرے علم میں نہ ہوں کب سے ہے لیکن کبھی میرا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس کا تعلق و ختم نبوت اور بے محمدی سے بھی ہے حالانکہ آپ سوچئے کہ چھ سو, سو بار بار وہ یہ ان کے سامنے فکر ہوں گی لیکن یہ کہ انتقال ذہنی اس کو کہتے ہیں انسان کا ذہن کبھی منتقل نہیں ہوتا تو اس لیے یہاں ترتیب تینوں جگہ جو ہے اس میں ٹاپ پر حکمت ہے اور اس میں اگر احادیث میں آپ کو سناؤں یہ تفق و کی کیا اہمیت ہے کیسی کیسی دعائیں کی ہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس کے لیے اللہم اما علم ح تعویل الدین اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا دیں یہ فہم بہت بڑی ہے آج ہی ہم نے شاید صبح ایک حدیث سنی تھی اضافہ کو اللہ تو انسانوں کی مثال معدنیات کسی ہے سونے کی اور ہوگی صاف کریں گے سونا بنے گا چاندی کی اور ہے کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا نا وہ چاندی ہی اس سے برامد ہوگی تو ایسے ہی انسانوں کو اللہ نے مختلف جو ہے ان کی کیٹیگریز بنائی ہے اور وہی جو کچھ ان کے اندر استعداد ہے وہی نمایاں ہوگی وہی نکھر کر آئے گی لیکن یہ کہ اس میں فرما اضافہ کو ہو خیاروں کو پھر الاسلام خیاروں کو اسلام تم میں سے جو بہترین تھے جاہلیت کے دور میں وہی تم میں سے بہترین ہو گے اسلام کے دور میں بھی لیکن یہ کہ اس میں اضافہ کیا اضافہ جب انہیں تفقو حاصل ہو جائے فہم اور مصیرت اسی لیے بعض جگہ پر آیا غالب انفال میں ان لوگوں میں ان کے اندر بزدلی ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے اس لیے کہ ذالکہ کا قوم انہوں کوم اللہ یفہ ان کے اندر وہ تفقو نہیں ہے تفقو ہو تو اس سے انسان میں قوت آتی ہے طاقت آتی ہے اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں وہ زندگی ہے اب جس طریقے سے وہ بیجگری سے لڑے گا کہ یہ موت موت ہے کیا موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھے کے دم لے کر یا یہ کہ بلکہ یہ تو شاہدرہ ہے اپنے محبوب سے یہ خدمت میں جانے کا ہمارا مقصود اور محبوب تو اللہ ہے یہ زندگی تو گویا کہ ایک طرح کی لائبلٹی ہے یہ تو ایک طرح کا فصل اور گود ہے تو کیوں نہ چرانگ لگائیں دروازے میں سے گزرے یہ تو شاہدرہ ہے تو یہ سارا تفقو ہے اصل میں حقائق کا یہ فہم جو ہے اور یہ ادراک اور شعور ہے اس سے کس قدر طاقت بڑھ جائے گی انسان اسے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں بہرحال یہ آخری رکتا تھا اس آیت کے بارے میں اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ ذرا آگے بڑھیں ہم ب ان قانون ان قبل و لفی غلال موبین ابھی آئے تو مکمل بھی نہیں ہوئی آخری ٹکڑا اس کا ہوا ان قانون من قبل و لفی غلالم مبین اور یہاں ان جو ہے انہ کے مفہوم میں ہے یقیناً یہ پہلے تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یہ امیدین ظاہر بات ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا نہ رسول آیا حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اس پوری نسل میں یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے وقت کم و بیش ڈھائی تین ہزار برس کا فصل ہے تو اس فصل کے اندر اس وقفے میں کوئی نبو نہیں کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں وہ ان قانون قبل رفیم اللہ علیہ یہ امیدین اگر یہ لازمان پہلے حضور کی بیست سے قبل تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے لیکن اللہ کا یہ سان ہوا نقل من اللہ علمین اصبا صفیم رسول المین الفسم یتلو علمایات ہی و ویو اللہ محمول کتاب الحکمہ اب آئیے آج نمبر تین پر وہ آخرین امن ہم لمبا یلحق بہم العزیز الحکیم یہ آخرین جو ہے آخر کہتے ہیں دوسرے آخر جو ہے وہ تو ہے کوئی شہ جو آخر میں آ رہی ہو آخری چیز وہ آخر ہے اور آخر کوئی دوسری چیز آخر کی جمع آخرون ہوگا اور یہاں یہ مجرور ہے کیونکہ یہ اطف امیین پر الزی با سا فل امی رسول امین ہوذی باس افل امی ابل آخری یہ گویا کہ یہاں آخرین کا عطف جو امی پر ہو رہا ہے حضور کی بیست اصلاً اصول بنیادی طور پر تو ہے امی میں سے امی ہی کے لیے لیکن اضافی طور پر اوروں کے لیے بھی ہے دوسروں کے لیے بھی ہے بھیجا یا اٹھایا اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے بھی جو باقرین منہم لمبا جو انہیں میں سے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے یہ ٹکڑا مہران ہوا ہوں کہ ہمارے عید حاضر کے ایک مفسر اس میں بڑی ٹھوکر کھا گئے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب حدیث سے ان کا بودھ اور حدیث کا استخفاف میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے سلب توفیق جو ہے جس کو کہا جاتا ہے اس کی بہت نمایاں مثال ہے جو اس مقام پر آئی ہے اجماع امت ہے یہ کہ یہاں آخرین سے مراد ہے دوسری اقوام عرب کے لوگ نہیں بنی اسماعیل نہیں دوسری اقوام اور حدیث موجود ہے حدیث جو ہے یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے ترمزی میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال کنہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انزلت صورت زنت سورت الجم ہوا ہے حضرت ابو حریرہ یہ حدیث تو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے سورہ جمعہ کا زمانہ نزول بھی معین ہو گیا جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو ہم حضور کے پاس ہی تھے گویا کہ حضرت ابو حریرا ایمان لائے سنسات میں تو سنسات کے بعد کا زمانہ گویا کے معین ہو گیا سورہ جمعہ کا زمانہ نزور سنسات ہجری کے بعد فتلا جب حضور پر وہ سورہ مبارکہ کا نازل ہوئی تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی فلما بلا جب حضور پہنچے ان الفاظ پر منہم لمبا الحقوبین اور دوسروں کے لیے بھی اٹھایا جو انہیں میں سے ہیں ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے کال الحجل تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہاضین لم الحقو بنا یہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم میں شامل نہیں ہوئے پلم ہو تو ہوضور نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ تین مرتبہ اس نے اپنا سوال دوہرایا اب یہ توقف کیوں کیا حضور نے اس کا ایک عام سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھی طرح سوال سن لیں سمجھ لیں تاکہ جواب کو کے لیے ذہن تیار ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے توقف کیا ہو کہ یہ بھی وحی خفی کے ذریعے سے آپ پر بات جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے واضح ہو ابھی تو یہ کلام نازل ہو رہا ہے اسی وقت سورہ مبارکر نازل ہوئی اور اس میں یہ الفاظ لمبا یہ حقوق نہیں بآ قرین ہوں لمباحقوں میں اور اس کے بارے میں سوال ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ حضور نے توقف کیا ہو فلم یو ہو حتٰ حضور نے گفتگو نہیں کی جواب ارشاد نہیں فرمایا یہاں تک کہ تین مرتبہ سوال دوہرایا گیا و سلمان الفارسی اب حضور نے فرمایا اور سلمان فارسی بھی ہمارے مابین موجود تھے وہ وضاح رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم یدہ اللہ سلمان تو حضور نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان کے کندھے پر رکھ دیا فقال اور فرمایا ولزی نفسی بیدھی اس ہستی کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے لوکان المان اب سوریا لتنا ولح رجال اما اگر ایمان سوریا پر بھی ہوتا تو اس شخص کی قوم میں سے کوئی نہ کوئی لوگ اس ایمان کو وہاں سے لے لاتے یعنی اشارہ ہو گیا کہ اس سے مراد ہے اہل فارس اور اہل فارس ہی پر گویا کے موقف نہیں ہے غیر عرب مسلمان غیر عرب تمام اقوام اس لیے کہ حضور کی بےسط جو ہے پرانے مجید کے اندر محکم آیات ہے کہ جنہوں نے معین کیا ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے مبوس ہوئے تکویل رسالت کے یہ مظاہر جو ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ سب کے درس کے ذمہ میں اس کا ایک سب سے پہلا مظہر یہ ہے کہ آپ کلہ رسول ہیں اللہ کے پہلے اور آخری جن کی بےسط پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی چنانچہ سورہ سبھا کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا ومار سلنا کا اللہ کافت اللہ سے بشیر وا نظیرہ نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مجھے بشیر اور نذیر قرض پھر آ یہاں رسول کا بنیادی فنکشن یہی ہے انذار اور تفشیر اور سورہ انبیاء میں فرمایا آیت نمبر ایک سو سات ہے ومار سلنا کا اللہ رحمت تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ایک آیت ہم نے کل پڑھی تھی سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون یا یو اناس انی رسول اللہ کم جمیا اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ایک آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک تبارک الزین نزل الفرقان علی یقون العالمین نذیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یا الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کے خبردار کرنے والے بن جائیں یہ محکم آیا تھے تو حضور کی بے ست ہوئی ہے پوری نو انسانی کے لیے لیکن وہ بےسط عمومی ہے وہ بےسط خصوصی ہے بے ست خصوصی الہ اہل عرب بنی اسماعیل اس میں بنیادی طور پر اور جو بھی تابع تھے ان بنی اسماعیل کے وہ سب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جو بھی عرب ہے جو کہ حکمن شامل ہے بنی اسماعیل میں تابع ہونے کے ناطے بنی اسماعیل کے وہ امیین ہیں ان میں ہوئی ہے اور اولین بے آپ کی بے خصوصی انہی کے لیے ہے اور بقیہ پوری نو انسانی کے لیے آخرین امین یہاں غور کرنا چاہیے اصل میں کہ لفظ آخرین جب عطف ہو کر آ رہا ہے تو عطف تو مغایرت کا متقاضی ہے امی اور آخرین یہ آخرین اور ہے لیکن یہ غیر ہوں گے امی کے میں حیران ہو رہا ہوں کہ وہ مفسر صاحب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ بھی بنی اسماعیلی مراد ہے یہاں پر جو لوگ تو اس وقت تک ایمان لے آئے تھے لے آئے تھے باقی جو بنی اسماعیل میں سے ابھی ایمان لانے والے تھے ان کی طرف اشارہ ہو رہا گویا کہ ایک متفقن عالیہ حدیث اور در حقیقت میرے نزدیک تو یہ احادیث سے استغنا ان کا استخفاف جو پیدا ہوا ہے یہ اسی کی در حقیقت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے یہ پھر انسان کو سامنے کی شے بھی نظر نہیں آتی کہ یہاں پر یہ معطوف ہے اب منہوم سے مراد کیا ہوگا انہوں نے زیادہ توجہ منہوم پر کر لی منہم یہ کہ اصلا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں اس امت کے تمام افراد جب جمع ہو جائیں گے تمام امت ہی ہوں گے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یا کہ بل یہ امت میں ہے یہ امت دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بل آخر آئیں گے شامل ہو جائیں گے اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ احادیث جو ہیں کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی کے اوپر اللہ کا دین غالب ہوگا پوری نوع انسانی آ جائے گی اسی اسلام کے دائرے میں تو گویا کے یہ تمام آخرین اور امیگین جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے تو وہ اپنے اس نتیجے کے اعتبار سے عقبت کے اعتبار سے وہ بنہم ہے ایک ہی ہے بعض من بعض یہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں وہ آخرین منہم لمبا یا الحقوب ہند بہو العزیز الحکیم اور یہ حضور کی بےسٹ ہوئی ہے آخرین کے لیے بھی اور وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے ابھی اس آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے میں خیال ہے کہ بھی وہ تو میں بیان کر ہی دوں واہ عزیز وہ زبردست ہے اختیار مطلق ہے جو چاہے کرے بارک اللہ علی فی فلقرآن العظیم و نفاانی ویا کم بلآیات و, و ذکری